اللہ نے ودا دیا ان کو جو تم میں سے آمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں نظم میں خلافت دے گا جیسے ان سے پہلوں کو دی اور ضرور ان کے لیے جم دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا میری عبادت کریں میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں